بالعاقبة للمستقيم والصلاة والسلام على سبيل الانبياء والمسلم وعلى آله وعصحابه يدنعين أما بعدك أعوذ بالله للشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله يليل عزيز إن الله وملائكته يصدر على النبي لا يحل لمن آمن عليه وسلم تسليما صلى الله على النبي الكريم جباله الله عليه وسلم صلاه وسلاما عليك يا يا رب الله صلاه وسلاما عليك يا حبيب الله صلاه وسلاما عليك يا شفيع المرسلين وعلى ال وه حمب و سلاد کے بعد محترم حاضرین یا مقدسہ جو کہ صورت القاطحق کی ایک مختصر سایت اپنے الفاظ اور کلمات کے اعتبار اس آیت مبارکہ کے پہلے جملے کے بارے میں یا کنا دارے میں میں نے گزشتہ جمع کچھ باتیں عرض کی تھی آج اسی آئے مبارکہ کے دوسرے جملے و یا کنس تعین یعنی ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں یا کنا درو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور یا کنس تعین اور خود ہی سے مدد چاہتے ہیں خود ہی سے مدد چاہتے ہیں آج اسی حوالے سے مجھے کچھ باتیں عرض کرنا ہے اور یہ بتلانا ہے کہ ہم خود ہی سے مدد چاہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے تو یہ بات رہن نشے کر لی جائے کہ مدد چاہتے ہیں تجھی سے پہلے مرحلے میں تو یہ جان لیں آپ کہ مدد کی دو صورتیں ہیں ایک تو مدد کی یہ صورت ہے کہ اللہ رب العزت سے مدد چاہنا اور دوسرے اللہ تبارک وطالعہ کی مخلوق سے مدد چاہنا یہی دو مدد کی صورتیں ہیں کسی سے مدد چاہنے کی یہی دو صورتیں بنتی ہیں کہ اللہ تبارک وطالعہ سے مدد چاہنا دوسرے مخلوق سے مدد چاہنا اللہ کے غیر سے اللہ کے سوا سے اللہ کا غیر اور اللہ اللہ کے سوا جو ہے وہ مخلوق ہے اور اللہ تبارک و تعالی خالق ہے یعنی مطلب یہ ہوا کہ خالق سے مزو مدد چاہنا اور دوسرے مخلوق سے مدد چاہنا اس بارے میں تو کوئی دو رائے ہیں ہی نہیں کہ اللہ و وسعلیٰ سے مدد چاہنا اس سے کوئی انکار نہیں کرتا کوئی اس کو ناجائز نہیں کہتا سب اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ سے مدد چاہنے میں کوئی اعتراض نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد نہ چاہنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو مدد کے قابل نہ سمجھنا یہ تو کوئی مسلمان تصور کر ہی نہیں سکتا ہے اگر ایسا کوئی تصور کرتا ہے تو پھر وہ مسلمان ہے ہی نہیں مسلمان وہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مددگار مانتا ہے اور مددگار جانتا ہے اور اس پر اس کا ایمان ہے اور اس پر اس کا عقیدہ بھی تو اس بات سے کوئی منکر نہیں رہی یہ بات کہ مخلوق سے مدد چاہنا اس بارے میں کیا حکم ہے شریعت کا آیا مخلوق سے مدد چاہنا جائز ہے کہ نہیں بات اس میں ہے اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے اللہ تبارک وطالی سے ہم جو مدد چاہتے ہیں ہمارا یہ عقیدہ ہوتا ہے اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تبارک وطالی حقیقی قدرت والا ہے حقیقی قوت والا ہے حقیقی طاقت والا ہے اس کی یہ صفت اور یہ اس کی یہ صفت کسی کی اس کو دی ہوئی نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک وطالی کی اپنی یہ صفت جیسا کہ اور دوسری صفات ہیں ساری صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتی ہیں کسی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ صفتیں نہیں دی ہیں اور اس کی یہ ذاتی صفتیں ہیں اور کیسی صفتیں ہیں ہمیشہ سے ہیں اس کی یہ صفتیں قدیم ہیں یہ نہیں کہ پہلے یہ صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل نہیں تھیں بعد میں حاصل ہوئی ایسا نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفات جتنی بھی ہیں یہ سب جو ہیں ذاتی ہیں قدیم ہیں یعنی ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ یہ صفات اس, اس کے ساتھ ہیں اور رہیں گی کبھی جو ہے یہ اللہ کی ذات سے جدا نہیں بلکہ ہمیشہ اس کی ذات کے ساتھ قائم ہیں اور ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی یہ مسلمان کا عقیدہ ہے اللہ تبارک و تعالی حقیقی مددگار اللہ تبارک و تعالی کی صفات قدیم اور ازلی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی یہ جان کر ایک مسلمان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد چاہتا ہے اور وہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرماتا ہے اور اس میں جو ہے کوئی دوسرا تصور نہیں اب یہ اس میں تو کوئی جو ہے نزاح ہی نہیں دوسری بات دوسری صورت مدد ایک صورت تو مدد کی یہ ہوئی دوسری صورت مدد کی مخلوق سے مدد چاہنا اس کا اگر مطلب سمجھ لیا جائے اور اس کی حقیقت کو سمجھ لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بات بہت جلد جو ہے وہ ذہن میں آ جائے گی اور ذہن نشی ہو جائے گی اور اس میں کوئی جو کسی قسم کا تذبذب اور اشتراب نہیں ہو سکتا ہے دوسری صورت جو مدد کی ہے وہ یہ کہ مخلوق سے مدد چاہنا یہ جان کر کہ یہ مدد جو ہماری کرتا ہے یا کرے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی مدد کرنے کی جو قوت ہے اس مدد کرنے کی جو طاقت ہے اس مخلوق کے اندر یہ ذاتی طاقت نہیں ہے مخلوق کی یہ ذاتی قدرت نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تبارک و وطالعہ کی مخلوق ہے مثال کے طور پر ہم اگر کسی شخص سے مدد مانگتے ہیں اور اس کی مدد چاہتے ہیں تو مسلمان یہ جانتا ہے کہ یہ ایک انسان ہے یہ ایک اللہ کا بندہ ہے یہ مخلوق ہے اور جو بھی یہ مدد کرے گا تو یہ قوت اس کے اندر جو مدد کرنے کی ہوگی یہ طاقت ہوگی یہ اس کی اپنی ذاتی طاقت نہیں ہے یہ اس کی اپنی ذاتی جو ہے قوت نہیں ہے ذاتی قدرت نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ قدرت ادا کی ہے اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طاقت عطا فرمائی مدد کرنے کی اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ قبت بخشی ہے اس کو یہ قدرت عطا فرمائی ہے وہ یہ سمجھ کر اور یہ بھی جان, جان کر کہ اللہ تبارک وطالعہ کے عزم سے اللہ تبارک وطالی کی اجازت سے جو ہے یہ مدد کر سکتا ہے کوئی انسان اگر دوسرے انسان سے یہ سب جان کر اور یہ اس بات کا عقیدہ رکھ کر وہ اس مخلوق سے اس بندے سے مدد چاہتا ہے تو ہرگز ہرگز جو ہے اس مدد کرنے کو اور اس مدد طلب کرنے کو جو ہے کوئی بھی جو ہے ناجائز نہیں کہہ سکتا ہے بلکہ جائز ہی کہا جائے گا یہ مدد کی وہ صورت ہے کہ جو شریعت میں بالکل جائز ہے اور اسی دوسری صورت کی اس طرح سے یعنی اس طرح سے نظریہ اس طرح سے عقیدہ رکھ کر مخلوق سے مدد چاہنا جو ہے اس کو کوئی جاہل سے جاہل بھی جو ہے وہ انکار نہیں کر سکتا ہے اس کا منقر نہیں ہو سکتا ہے کیوں اس لیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مخلوق کو جو ہے وہ مخلوق تصور کر رہا ہے اور اس کے اندر جو مدد کرنے کی قوت اور طاقت ہے یہ مدد طلب کرنے والا اس سے مدد چاہنے والا جو ہے وہ یہ عقیدہ نہیں رکھ رہا ہے کہ یہ بندہ جو ہے اپنی ذاتی قوت اور اپنی ذات, ذاتی طاقت اور قدرت سے جو ہے میری مدد کر رہا ہے بلکہ وہ یہ جانتا ہے وہ یہ عقیدہ رکھ رہا ہے کہ یہ مدد کرنا اس کا ہے اللہ کی عطا سے ہے اللہ کی اجازت سے ہے اللہ کی عطا کی ہوئی قوت اور اس کی قدرت سے یہ مدد کر سکتا ہے تو ایسی صورت میں مدد کرنا جو ہے ہر جس جو ہے ناجائز نہیں ہے اور ایسا عقیدہ رکھنا اور یہ تصورات اور یہ نظریہ رکھ کر کسی سے مدد چاہنا جو ہے ہرگز ہرگز جو ہے ناجائز نہیں اب کون سی صورت ہے کہ مخلوق سے مدد طلب کی جائے تو وہ ناجائز ہے اور وہ شرک ہو جاتا ہے وہ وہی صورت ہے کہ جس میں کوئی مدد طلب کرنے والا کسی انسان سے مدد طلب کرے اور وہ یہ عقیدہ رکھے کہ یہ میری مدد اگر اللہ تعالیٰ میری مدد کرنا نہ چاہے تو یہ میری مدد کر سکتا ہے اللہ کی اجازت کے بغیر یہ میری مدد کر سکتا ہے اور اس قوت اور طاقت کے ساتھ مدد کر سکتا ہے جو اس کی اپنی ذاتی ہے ایسی مدد طلب کرنا جو ہے یہ شرک ہو جاتا ہے ایسی اسی طرح کے نظریے اور عقیدے سے جو ہے مدد طلب کرنا جو ہے کوئی بھی اس کو جائز نہیں کہہ سکتا ہے. بلکہ جائز صورت وہی ہے کہ جس میں جو ہے انسان کسی دوسرے انسان سے مدد طلب کرے یہ جان کر کے یہ بندہ اللہ کے حکم سے اللہ کی اجازت سے اور اللہ کی دی ہوئی طاقت اور قدرت سے میری مدد کرتا ہے الہی تو اس کو جو ہے کوئی ناجائز نہیں کہتا یہی وہ دوسری صورت ہے کہ جس پر ہم عمل کرتے ہوئے رات اور دن ہر ساعت ہر لمحے اور ہر آن جو ہے ہم دوسروں سے مدد طلب کرتے رہتے ہیں اور کوئی بھی اس کو جو ہے ناجائز نہیں کہہ سکتا ہے مثال کے طور پر ہم جو ہے جناب شفا طلب کرنے کے لیے صحت کی مدد طلب کرنے کے لیے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ہم جو ہے حکیم کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں اس سے جو ہے شفا اور تندرستی حاصل کرنے میں اس سے مدد حاصل ہوگی اور یہ سب جانتے ہیں کہ ڈاکٹر یا حکیم جو ہیں ان کے اندر وہ قدرت و طاقت نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر شفا نہ دینا چاہے تو یہ شفا دے سکتے ہیں ایسا کوئی بھی مسلمان جو تصور نہیں کرتا بلکہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ یہ ڈاکٹر اور یہ حکیم جو ہیں یہ ایک ذریعہ ہیں مدد پہنچانے کا حقیقی مدد اور حقیقی شفا جو ہے اس, اس سلسلے میں اس بارے میں اللہ ہی کی طرف سے حاصل ہوتی ہے تو ہم ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتے ہیں ہم حکیم کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ہمارا ذہن یہی جو ہے وہ ہوتا ہے اور ہمارے ہمارا تصور یہی ہوتا ہے کہ اس دوا اس دوا کے سبب سے ہمیں جو ہے وہ شفا حاصل ہو جائے گی تو یہ کوئی بھی اس کو جائز ناجائز نہیں کہہ سکتا ہے بلکہ یہ وہی صورت ہے جواب کی جس میں ہم بہت سے مراحل میں ہم جو دوسرے انسانوں سے مدد چاہتے ہیں ہم انصاف طلب کرنے کے لیے انصاف میں مدد حاصل کرنے کے لیے ہم حاکموں کے پاس جاتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حاکم جو ہے ہمیں جو ہے مدد دے گا یہ باعث الہی دے گا اور یہ جو ہے ایک سبب ہے ایک ذریعہ ہے ہمیں جو ہے انصاف کے حاصل کرنے میں یہ ایک جو ہے مدد کا جو ہے وہ سبب ہے اس وجہ سے ہم ان کی طرف رجوع کرتے ہیں کوئی بھی ایجنسی نہیں سمجھتا کوئی بھی مسلمان جو ہے تصور نہیں رکھتا کہ حقیقی طور پر جو ہے یہ ہمیں مدد پہنچاتے ہیں تو یہ دوسری صورت وہ ہے کہ جس میں کوئی بھی جو ہے ادب جواز کی گنجائش نہیں ہے ہم رات دن ایسی جو ہے مدد طلب کرتے رہتے ہیں بلاتے ہیں پکارتے ہیں اور اس سے جو ہے ہم اپنی دنیا کی جو ہے مشکلیں پریشانیاں جو دور کرتے ہیں تو جب آپ نے یہ سمجھ لیا تو آپ دیکھ لیں کہ ہم کتنے معاملات میں دوسروں کی مدد چاہتے ہیں ہمیں بھوک اور پیاس لگتی ہے ہم جو ہے گھر میں ہوتے ہیں تو گھر گھر میں ہم اپنے اہل خانہ سے جو ہے کھانا طلب کرتے ہیں کھانا مانگتے ہیں کوئی بھی جو ہے ایسی صورت میں یہ نہیں کرتا کہ جناب گھر میں مسلح مسلح بچھا کر اور اس پر بیٹھ کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہ مجھے روٹی مجھے روٹی پہنچا دے مجھے پانی پہنچا دے تبھی جو ہے گھر میں ہوں یا باہر ہوں باہر ہو تو جناب ہم ہوٹل کا رجوع کرتے ہیں ہوٹل میں جا کر ہم ہوٹل والے سے کھانا مانگتے ہیں اور اس سے ہم پانی مانگتے ہیں کوئی بھی جو ہے کھانا طلب کرنے والا پانی طلب کرنے والا جو ہے یہ عقیدہ نہیں رکھتا ہے کہ جناب یہ ہوٹل والا جو ہے یہ جو ہے حقیقی طور پر ہمیں روٹی کھلا رہا ہے حقیقی طور پر ہمیں پانی پلا رہا ہے بلکہ کھانا طلب کرنے والا ہوٹل میں ہو یا کھانا پانی طلب کرنے والا گھر میں ہو سب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے ایک ذریعہ ہے یہ ایک جو ہے اسباب ہے ان سے جو ہمیں کھانا پانی مل رہا ہے یہ سارا کا سارا جو ہے ہمیں اللہ کی اطاص مل رہا ہے اللہ تبارک وطالعہ کے اذن سے اور اللہ کی دی ہوئی طاقت سے یہ ہوٹل والا ہمیں کھانا کھلا رہا ہے پانی پلا رہا ہے اہل, اہل خانہ جو ہے وہ ہمیں اللہ کی دی ہوئی طاقت اور اللہ کی دی ہوئی قدرت سے ہمیں جو ہے وہ کھانا کھلا رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر جو ہے نہ چاہے تو پھر جو ہے یہ کھانے پینے کے جو ہے سارے مال اور ساری چیزیں جو ہے وہ ہمیں حاصل ہی نہ ہو سب جو ہے یہی سمجھتے ہیں اور سب یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ جناب جو کچھ بھی ہمیں جو ہے اہل خانہ سے یا ہوٹل والے سے یا اور بھی دوسرے معاملات میں ہمیں جو کچھ بھی حاصل ہوتا ہے جو کچھ بھی ہمیں ملتا ہے وہ سب اللہ کی عطا سے اور اللہ کے دینے سے اور اللہ ہی کے حکم سے سب کچھ ہمیں عطا ہو رہا ہے لیکن دنیا میں یہ سارے کے سارے ظاہری اسباب ہیں یہ ہماری مدد کے سارے کے سارے جو ہے ذرائع ہیں اور اسی انہیں اسباب سے ہمیں جو ہے یہ ساری چیزیں حاصل ہوں گی تو جب آپ نے یہ سمجھ لیا تو آئیے ہم دیکھیں کہ اس بارے میں ہمارے صحابہ کرام کا کیا عقیدہ تھا ان کا کیا ایمان تھا وہ مخلوق سے مدد چاہتے تھے کہ نہیں اور ہمارے اصلاف کا کیا نظریہ تھا وہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے مسائل اور اپنی مشکلات اور اپنے مصائب کے لیے دوسرے انسانوں سے مدد چاہتے تھے کہ نہیں تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کتنے واقعات سینکڑوں واقعات جو ہے وہ کتابوں میں جو ہے موجود ہیں سب سے پہلے میں حضرات صحابہ گرام کے واقعات میں سے ایک دو واقعہ دیکھیے حضرت عبداللہ بن عطیق کے والد جن کی عمر جو ہے اسی برس ہو چکی تھی نابینا ہو گئے تو روایت میں آتا ہے کہ انا اباہ جب ہی رسّہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عطیق کے والد اپنے صاحبزادے کو لے کر حضور کی خدمت میں جو ہے وہ پہنچے اور اپنی آنکھوں کی جو ہے ان کے نابینا ہو جانے کی صورت جو ہے وہ عرض کی حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ کیا ہوا تمہاری آنکھوں کو تو عرض کی حضور ایک روز میں جا رہا تھا کہ سانپ کے انڈے پر میرے پاؤں پڑ گئے اور جیسے ہی میرے پاؤں پڑے اس کے بعد جو ہے میری یہ آنکھیں جو ہے نابینا ہو گئی بصیرت جو ہے ساری زائل ہو گئی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اب میں کیا کروں میں کیا کروں روایت میں آتا ہے فسا فسا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آئی نہیں تو اب سارا بہوا خل کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن فس کی آنکھوں میں اپنا لعاب اپنا تھوک ان آنکھوں میں ڈالا ف اب, ان اب سرا وہ فوراً جو ہے دینا ہو گئے بہو اور کیسے دینا ہوئے بہوا خل الخی تفیل ابرا <الْعِبْرَة> وہ آخری عمر تک جو ہے دھا... دھاگا جو ہے سوئی میں ڈالا کرتے تھے اب آپ دیکھیے حضرات صحابہ اکرام میں سے صحابہ کہاں پہنچتے تھے مدد, شفا کی مدد طلب کرنے کے لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ ہمبارک و تعالیٰ نے مدد کرنے کی قوت چاہے وہ تندرستی سے متعلق ہو چاہے وہ دنیا کے معاملات سے متعلق ہو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ طاقت اور قدرت مدد فرمانے کی عطا فرمائی ہے اس کے بعد دیکھیے اور حضرت حارث بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک جہاد میں شریک تھے اور جناب ان کے سر اور ان کے جسم پر جو ہے تلوار کے زخم آ گئے کیا ہوا اس کے بعد روایت میں آتا ہے فہ تم الجا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت صاحبہ اکرام حضرت حارث بن اوس کو اٹھا کر حضور کی بارگاہ میں لے آئی لے اور فلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لاب دہن ان کے زخموں پر لگایا فلم وہ ٹھیک ہو گئے اور پھر کبھی جو ہے درد کی اور زخم کی جو شکایت ان کو نہیں تکلیف نہیں ہوئی اور اس کے بعد آپ دیکھیے اور حضرت حضرت صحابۂ اکرام میں سے ایک صحابی حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک ساتھی کو جناب کولے سے ٹوٹنے کی وجہ سے ان کی ہڈی جو ہے وہ کوٹھے سے گر گئے اور ان کی جو ہے کولے کی ہڈی جو ہے وہ ٹوٹ گئی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اب تم اپنا, اپنا, اپنا اپنی یہ ٹانگ پھیلا دو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت صاحب کا بیان ہے کہ میرے اس ساتھی نے اپنی ٹانگ اپنی پلی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بچا اللہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسی وقت میری ہڈی ٹوٹی ہوئی ٹھیک ہو گئی اور اس کے بعد مجھے زندگی بھر میں کبھی اس کی تکلیف بھی نہیں ہوئی اب غور فرمائیے کہ دیکھیے حضرات صاحبہ کرام کو جب بھی کوئی مشکل پڑی اس کی مدد کے لیے اور اس مصیبت کے حل کے لیے حضور اکدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے اور حضور اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا کرتے تھے کہ میں کیا کروں اور میں کیا کر سکتا ہوں نہیں بلکہ ان کے عقیدے کے مطابق حضور اکدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی کے زخم پر جو ہے وہ جناب لوابے دہن لگایا کسی کی جو ہے نابینا آنکھ پر آنکھ میں جو ہے لوابے دہن جو ہے وہ ڈالا کسی کے جسم اقدس پر ہاتھ پھیرا تو جناب یہ ساری مشکلیں اور ساری بیماریاں اور ساری کلفتیں جو ہے وہ دور ہو جایا کرتی تھی کیوں اس لیے کہ حضرات صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا وہ یہ جانتے تھے کہ اللہ تبارک مطالعہ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ ساری قدرتیں یہ ساری طاقتیں عطا فرمائی ہیں اور بزن الہی اور بعض سرکار صلی اللہ تعالی وسلم ہر طرح کی جو ہے وہ مدد فرماتے ہیں اور وہ جانتے اور اس حضور کی خدمت میں کیوں پہنچتے تھے اس لیے پہنچتے تھے کہ جس جس جو اعلیٰ حضرت محبت بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے اس شعر میں بیان فرمایا کہ بخا خدا, خدا کا یہی ہے درد بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مفر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں وہ یہ عقیدہ رکھ کر حضور کی بارگاہ میں پہنچا کرتے دل شاء اللہ اللہ تبارک تعالی مجھے اور آپ کو ایسا ہی ایمان عطا فرمائے اور ایسا ہی نظریہ عطا فرمائے اور ایسے ہی ایمان اور ایسے ہی نظریے پر ہم کو اور آپ کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اس پر قائم و دائم رکھے وہ آپان نے رحمد رب العالمین